انتظار کھو یک کوئی چناپی دیکھیں پر ایبیر اسلام آلی بلکہ انتظار کھو یک نمقی مقی دانا ملتی مجھو روانا شریعت نا پھے ہو سیر سو بارکی پی صلاح حکم ندلہ گا تلک پر خیلی نا حکم کی موصل داری اگر قخاو کی دلال نمقی کی گئی دلال نمشرکی گئی مو دشاری نمشرکی گئی مو چاہ اللہ پی اوامرداد آلی سو فرچی دیو چیز متعلق کھا اللہ پی ہمارد پی زندے اللہ کے سرے پیغمبر کے سیت انتظار کرو ہمارا لا تفتا تو بتور کو اطاسو جناب کی بنی بیرسلام علی بلکہ انتظار کرو کم وقت پر حق ذات جیوا اللہ والا رسالتی کہ اللہ کے سرے کی دار میرے دل نے سنی رسال پیغمبر ہر وقام اور شریو کی درخر خیر نبارہ بھی بلکہ دا لا کے سری کے رسال پیغمبر کے اگے انتظار رہے لگا اللہ چنفی بلکہ امتحنا الله قلوبهم بأخلص قلوبهم للإيمان باب التنابذون لبعض تفسير إليكي فلا تنابذوا بالألقاء ها يبقى ما نبي موعتاسوا بدن منان القاب نبينات القاب, القاب, القاب, القاب السيئة ذكر القاب السيئة القاب نبينات القاب السيئة موعتاسوا بدن منان أوصلنا إذا إلي بدعاين بالقفر ودعوت والقورسرا في با القفر سڑے اسلامی لاگڑے القا بے سیا چاہے تو سنگا کر بچے ہوتی ہوئے میوسی ہوتے اسلام بعد اسلام کا ملا نون دو قبر ماخ بعد اسلام میں داروں دو قبر ماخہ جمجوسی یہودی اور نصاری اور تمی فاسق باج یا بدت میں من امارکم لا ان قسم ادارات سے جتون انتقال عرب ما اپنا کبھی انتقال کی منایات اعیات الاذرام مراسبت لقدسم لا در هو صادق فصادق النبي لا يشعرون بلا ذ ان بربادگی نا محمد احمدی نے بهتر گنا چہلا دا بیان ہلاکت خریفران یعنی ورد مخلوقہ چتکری دار واضح مجس کی نہ علیہ رکم پر کن شرار نبی علیہ السلام مخاطب ہیں وہ قافلہ تمہاری زمین میں جماعت تمہاری زمین باشار احد وهما جو مرض نہ ہوئے مشورہ نبی علیہ السلام تھا باقر امام حسین سے امیر جوڑ کا تو بارگاہ میں باقر امام حسین جوڑ کا چرا تو بنی مشاجہ کے بدین نے وصحاب اخر ابو الحسن رجل احل تا کا کا قال رس رضی کا کا چتے امیر جوڑ انا بلاقوزو اسمه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم انا جنه حاخني معبد فقال ابو بكر وعمر ما عرفت الا خلافه استعب المقصد منه مجرد ان زما خلافه موصل دي استاذ من نظر به المصصتا مگر صرف زما خلافه قال ما عرف ما قدرنا ما في ذلك انزل الله الله عز وجل صلواتكم شاند عمر ذکر ہے بس نوع عمر ما اکان عمر یسمعو رسول اللہ سن حتى استویهم نوع عمر کی خبر نبی اللہ علیہ وسلم کل خبر میکرر دیر رو بے کولا فاول در نبی اللہ علیہ وسلم نفید نباور نگاورا دیر عدد و جنا پر خبر نبی اللہ علیہ وسلم در حالانکہ وہ جہوری صوت در حتى استفن مہو جد دا حالت دو عمر پس نزول دا لیکن حالت دا حالت پس دینا سو ان دا حالت آرات اب بکرے وذي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أزر النسائي قال أخبرنا ابن عون قال أنبأنا موسى بن أنف عن أنس بن مالك أن, ان النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت النقيس فأتى كتابا لجاو صاحب النقيس عنكاري كم كس 4 ذم صحابہ تروي دعوت پوس پکار دی اشہر کل 6 پوس کی ہر برس تا اورشتے ابتدا صاحب النقيس خط پوس کرے میرے صلوات والسلام انا کو سن کی منک منسری خت سے شاہ شاہج گور شر نہر تو مرو نہ برباسی ہوئے وہ میرا ہرندہ جہانے واپس امر پر جہان خدا فخار موسا موسا جائے واپس چو سادو کیس رہو تب بلزل جنت بشار کا عزمت ناذ صاحب کے مکہ سے خطاب تھا ان ذکر است من اهل النار کہ نہ جہنم میں نہیں ذا بش براند مشات حزمه ولکن من اهل الجنہ کہ جنۃ جنۃ باب پوری ان الذين ناذنا کنوار رجاد اثر ما عاقدون وذہی قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليکہ قال ان عبد الله بن زبیر أخبرهم من بردہ لا تنبض عليك لا محمد جنت مہارت خلافارما یہاں موجودہ مہارت کا مانا کیا مہارت کا مگر خلاف جمع اور چیلنج کا خانہ مہارت کا خلاف ہوتا ہے ختمートم چتاب افراظ صحابه س訴ہ ¿مد ذرا ائبت مزلات ایسے؟ اوقات حاضر بائب یا آجolas語 برج عید حول ربکحم ، لازن کار اعتباد خیران لہم حضر وفضل Brackil ما. ما من فروج مانا تھا ہمارے کے لیے اگر نے رسید میرے کی بخار مجاہد ماتن کو منگا بی جاگا اجزاد بدن جک مخریزم کا میرا الزام तब से तम كل कुलक दि मुनी तब से दिन बसीने बसारात औ फायदा दराय दायद कोई हक्वत व जन्ना व हबल हसीद अरहंत ता जानी लो गणेशवे व नखला बासकात लहा तन नजीद बासकात अत्वाद दंगी अब आयना बिलखल्क अलवल अब आयना शरक کے تقسی دما زرب دا دا فتح دا هر دا و خلاص فتح جہنس بلا نے موجودہ موجودہ بخار اضافے کی اور قسم اینہ بذات ذکر رب لمن قال ذخر بن اول السماہ جمتوجی کی فضل اللہ حدسنا حضور سوچنا ذکر لا حدس نفس بغیر ہی جو سوچگی دخروس نور تذون سیوا کتاب كتاب عین ارشکم بالابینا بالخلق الاول ائے الأول اور اسری پیغمبر ہین ارشکم انشاء اللہ تا سوال پہ ذکر ولی خدا خدا ارشال خلق ارش ماران انك میں اللہ تا سوال پہ ذکر ولی فإن الله سترى الشيطة سترى بإن دوباره فإن بالخلق لأود هذا الغير معنى رقيم ونعتيب نترى ما أرد من قول إلا إلا رديه رقيم ونعتيب ما أرد سوف يسوف يسوف يسوف يدار تيار رصد عتيب معنى ديگر كي ساكم وشهيد رابش ميدان دا قيمة تولا وصاكم وشهيد المركين يو قاتبون دیکن كي أبل قوائقون كي فاهمار دماني شهيدون شاهدون دا بل معنی لمن کانو قلب او آل قسم او هو شہید دا داگی معنی کی شہید شاہد القلب انچی دیا حاد القلب متوجیوی ما مسنافی عامل لگو نیدی پید رسید رہے مند دب پیدایت تا اسمانو نکی سفریشانی آنے سب سڑے والے وقارا گئی رو تلعو دا زیدن وانچین نزدیو جوخت دیو سن الکفرا اوانچادو قجوری مادام تکمامی یاد نزیل ابھی پخلاب کی اگر چائے پی ہوئی منظور خیلا خرجہ خیلاب نہ کرے غلات کی موجود غلاق کی چاہیے اکبار ہو جب ہم بقاب ان وکسر اطبار الجوم کیجم کے ادبار الجوم سرد کے اکبار سجود وہ تک سران چھبی تھی اطبار اطبار سوجو اتن اکبار کے اقبار سے اکبارے سے اقدار اطبار سے باب القولي وذقوا هل من مذببه قال حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا حارث قال حدثنا شوبذر فقال قال انا الذين نبي صلى الله عليه وسلم قال يرقى في النار وذقوا هل من مذببه طلب قرزوني شي بجاهنم كي او جهنم بچني وي حالي ماذي استد نور زيادي قربت جايو گردد انده بتمنى في دلقاد کو پارو او نه پروسوي كن بي خلخواه هم واي بجاهنم حالي ماذي استرتون زيتي حتى ذاذر بدو حتى ذو قدمه شانی ملک میشا کدم سبوت مارک میشانی فل قدم میگا جہان خت بستے بس جو ان کے سمرواط را انصوصنا مجسمہ دلسند ماترا ثابت الجماعت مطیر باہند مناظرے کی محتاج راویل کو اور تعبیر اختیار وجنا نہ دن کال صفا توجنا جہمی اور تعویر اور فون نباعید دے جاہران دن زمار فطی الفی کی آگے تم جہمی ہوئی نہ حتیٰ کی ماں ندیم ان جہمی اور نہما امام عزیق جہمیر امام خسانی جہان اور تبت السانی جہمی کف اور فاتح بگڑی طاویل انکار صفاتے جامع انکار صفاتے انکار بلکہ فارد الزاف مجھے مبار یو رضو کا دمہو کہ رائے کپ المطاربینا نہ کا سڑے سک خبر ہے کہپ کے پاس خود پکے بھا نہ no, نہ no, no. دا خرق ويتخذ ما دک پی دلاند سره د زما دک پی دلاند زما د ګوت دلاند کنا کینار تذلیل نہ یعنی اذاو قدمه عند الله دي ذلیل الله نه غبا نا کی او چ اخلاصی کنه فد خو د ختم نه دي کو پارته ختم شي کی دي نه بل بس بس نه حتی اذاو قدمه کی دي به اسل اور زلیل عین دلہ ف جہنم کی چٹول پکار دیتا قدم انہوں نے ہمارا روس پار چکی بدی اور اساد پارو ف جہنم کی ختف خط خط یا کہنا ٹول پار آخر قدم سے قدم بدم کسی بھی آخر بھی کہنا یہ شاید چٹول پپار دا ون نہ تراکر جہانم کے دفولہ خط خط بس, بس جہانم دا دا دا کی داون تھوا دین جہنم کی دا بس, دا بس دا زعيم يحيى بن ماجد محمد ان ابي هريره رفع كان يوقفه <تصفيق> ابو سليمانه لو كان جهنم عليك ترى الذي ذكره الذين مزيد فيزا ورب تبارك وتعالى كما الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال امرنا عامر انا ما من ابي هريره قال ان يوسف صلى الله عليه وسلم تهادت الجنه والنار فقالت مناظر شروع یو بل بارے دلیل دلیل فوقیت پیش گئی فخارتوکیت دلیل پیش گئی جہنم. بل شان کو ما کی جہنم وہ سر تو شانا شان خت اللہ خود راوت نے ماتم مگر ذواب دخل د کمزوری معذ گر زوری دی وسختحم و او ارزادری خطیو کمزوری فتح کمانے ار ہم اشاؤ رہا جسا پہچاؤ جسماخوندہ جنت میں جہن میں بڑک یا حتہ یا جاؤ رج بعض اکثر گھر کے چدا تصحیح میں جانب روحات اور ختم نہ ریج لاس سے تصحیف دے. لیکن تہذیب نے کر کے محمول تھا ثابت تے سنچ ندم سبوت مارک دی شان ہی مارک میں تابلات جماعت۔ نكفاه اجلو جماعت الكفار كيما عند الله ثابت تداري كفر اجلو انه رجل فمعنى جماعت يا اجلو كنايه تو كفل متارمين با يا كنايه زورته وقال سلاجه دو الله سبحانه القدير ذكر تفسير تعبير بحيث كي انت تحت قدمي وتحت رجلي اغى ذلاد كفار عند الله فتقول قق وهنا لك تمثن يا كنايه واخت میرے کیگی ما ما خرذ بدلنے کی بعد اللہ طول کو طالب داون نخرے کو رتقود قط قط اوقاتن قطن راغنے مولا لکتن تری وہ ثواب ظاہر باظل جو شباض دباوسرا اغا منظم شباض دباوسرا زم اللہ من خرکی ادا جنہوں نے کہ اللہ کو مخلوقات بھی چابانے مر جنت پہندے شورا خلقن اغا بم ڈکی اللہ فدا باب القول فسابت قبل الغروب وهذه قراءات و ابراهيمان جديان اسماعيلان كيف ان ابي حاجينا جدينا عبد الله تعالى قلنا يجوزن ان نري صلى الله عليه وسلم ونب الى القمر غير ب 14 فقال انكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تظلمون في رؤيته هذا تشبيه لكن ازدحام كان منو كيف هيك سنكذ نور الصوم تو اللہ, صلاح... صلاح... اللہ کی دا منزل دی. جتا ہسبے سامح الحمدللہ میں بار سجد عمروں سبے آپ کے بار الصلوات کولہ لیکن حدیث کی راوی ذلیل سبحان اللہ الحمدللہ ذلیل الحمدللہ ذلیل اللہ اکبر کولہ یعنی قوله دی ما تیز اور شاغ تجرت کرو ابھیان کو سے کہ دلیہ ساس رو پارا پپو پا نفسن کی تاس نفس نیلو تو قدرتیں اگر درائل تو قدرت انسان کے سیری اگر فراک پری بانی مانی پری مان کی تک ترو تشرو بھم تھن پراک مل کے جفا نے اور ذو بولارے بیل او اسی بے بے لال بانی پکار چھوتے نے پیو او اسی دا پھدول لال بانی ذات درند قدرت فراغ الہ نہیں ابراہیم علیہ السلام واقعہ کرانی راہ روان سب طرف دا خول قربانی جا یا فر فسقت وجھا ترجی بشارت ور پرشتو ابراہیم علیہ السلام تک بچمانی ہو دا وا بری ذو نامہما شو ٹس ور کو نہ کا زنانا تاج اصام سکھ چود جی رسے وجارت ہو کر رمیم ن بات انتھی نہ کی ان عرض ازا یا بیسا و دیسا ان منگیو قدرت والا, لزو سعاتن والا اسمان وانی علمو سے مارا قدر و انعال قوی إننا خلقنا الزوجين إذا أذكرهم سعى دام زوجين ذلك اختلاف العلوان سورة وثناء طورة أو ذلك اختلاف الدفنظن فوق وطريخ طريق حلو وحامز وهما زوجان ففروا إلى الله من الله إلى الله ففروا من الله إلى الله ففروا من عذاب الله إلى رحمة الله ففروا من معصية الله إلى عطاة الله داد. کے رد اشکالی دا در کرام مصالحبا نے کپی لی مقصود نے بخاری پلے دو ترجمہ رب بلشکار تعلیم دے دی, دی. مخالفت مولود سینی میں داعش عبادت دا خر کا عبادت الجنا فرا مگر دبادت فارجہ ہر کلا تخلیق معلت بل عبادت علاکینی دے بل تشری دے دار یو تکمی دے بلت شری دا تخالف کدا علت دو مانند انہاں دی چاہت تکوینی وی اور دائرت تشریعی دا اعلیٰ نہت دو مانند خلاف راضی آنگ دی دا ارادی تکوینی او دو مراد خلاف نشراط نے اور ارادی تشریع داور معنا ذکر کئی ذکر دا مراد خاص ارشاد سلام ظاہرہ تعلیل تکوینی دے ارادی تعلیل ظاہرہ او مراد ذکر دا خاص نہ خرقت ولسالت من اهل الفرقتین تو بل السعادت تي. دی السعادت السعادت بل مگر عربادت عبادت شکر چار سعادت ہو تو فارق ادار خلاف راند ہے ہمابینت عظم الدان نے مراد کی حیرت کی یادکر دام مرات نام دا عدالت تقوی یاد ارادی تقوی بلکہ جیرت تشرید ارادی تشرید فارت انہیں مقصود شریعت پر حادثات دین ابلو مغرہ عبادت ماں فرط الجنا اور فیکٹری میں کران بنا دام مراد دینا تشریان عبادت ہو دوسری چکمین مراد فینا ارادہ دا فدائشریان العبادت اور خلاف مابین د ارادے مراد کی د ارادی تشریفی آصل دار کی ارادہ دو قسمر ارادہ تکمینی ارادہ تشریعی ارادت دی ارادی و دی ارادی تشریح خصوص من تو مادی دی مادی خصوص خسوسے افطراج مادری اجتماع چہ لا جمشی تکوی تشریح دوار جمشی. ایمان دا کر صدیق گند رہو ارادہ تکوین تشریح نکا اخر دا ابو جہل دامرادرادی تشریح سے ارادہ تشریع بھی ارادہ تک ارادہ دا دا د دا دا دا ماد جی دا دا اسلام دا داشریان ہر کافر نا ارادت اسلام تھا ہر کافر ہر کافرنا اللہ کافر ار عبادت اور شریعا شریعی اور خلاف مما باپا اندائلت قضی مروح تشلیح کراد لیشی در دراسی ارادت تشلیح دو مروح تشلیح کراد لیشی دو دو مالا کسی راحت سبطلان اور خالب عضو مخلقهم لیا فارو ان ارادت تشلیحات دینا دعوی چھدیا عبادتو کی پیدا کردی خلق لر جنات انسان ذرا لیا فارو ارادت دیدی رادع عبادت و جی افارو چوکے عبادت دالہ خلاف رافی فارا بازو ہم بعض وقت راو ترک او فریق و وطرق بعضهم بعض فریق و لیسا بی حجتن دابل مسئلہ لیسا فنشرف دی آیات کریمہ کی حجت فارد قدریہ یو قدریہ ذکر کہی کہ انتصاب دا شر اللہ تسینہ دے انتصاب دا خیل سے دیکھ انتصاب دا شر تسینہ دے آئیو دلیل دا پیشکی وما خلقت الجنہ والانسا اللہ لعابدونا خالد گنا دفر آئی بند ہوئی اللہ حجت سنیم سرکی شرا اور شر اللہ دے تنصیس مادہ نہ نہ داگے ذل من یشا وہدی میشا حسب تعالی کدا غزوڑو ذل من یشا غدی میشا ذل بہن ناس دا حسب تعالی بری دا, دا معنی لا ہے سفیہ جو تن حاضر پر دے مسئلہ کہے اللہ خالد دو خیر دے دے شان یعنی حساب دے خیر اللہ دی کی گلیشے زکہ انتساب الی شی دلیل دے نہ انتساب شی خر نہ کنسیس بھی شی نہ مادیان کوئی دے نہیں نسر فدی آتی کرم اگر حجد فارد قدر یو فدی مسرکی چندیا مسر اخترافی را چاپ حافظ اللہ معلل بن اخراج جیو و جماعت بنی دی آغی وی دی جنود اکراوه اللہ بیانت تاریخ در آگئے معلومت چاپ حافظ اللہ بیانت تاریخ در آگئے چاپ حافظ اللہ بیانت تاریخ در جما تعلیم واجب کی محل نہ مانا حجت انہر قدر نصر فدی کی حجر دفاع نہ قدروں مقصد نصر فدی آیات کی حجت دفاع قدر او او. خالد دا فور بندرے نسبت بند لیا عبودو. نسبت بند تو خالد دا فور بند دے جواب دین تصا پتب سدے دائن دخ افسدے کب اخارم چیز نے استعمال دا نہ کافی قسم کنے دا ارادے اسباب, اسباب دا کا سب سے او دا طرح تپ دے نتیجے پا گے بار ذات خلق دا ہندا نسبت تے بار دا قسم سے بار دا خاص نے ذات نظامی کی خارج دا فرض بندہ بافلا بندے زمانہ دا, دا, دا. ویسا نہ جس طرح بلی کہ ہو جان لا قدرت اوپر پتہ مسرے کی ون سنو جنوبم سجنوب ہم عبد العظیم طے رہی عذاب مبالغا قلم جاء سرتن راہ ذا باتی سرتن بنیت تیزی کی بچا کی ذنوبن برمارا گئی سبیلان انلال عذاب عبر سجلان مارا ذکر زوۃ سجلان اگر بو گیدے کی چڑڑے رلا کنی وا عاذ دونا کی مالاتم اللہ تلا ترید قر نماز صرف و السماء ذات رحم کی دی و دی آسمان فیسا او دا کی غمرتن کی امیشن دی دام بخار کتاب المقبل مکتوبن وقال حسن بشید بڑکو کی دادیا کی فادیشی وقالا مجھے مآلتنا من عمریم من شئ نقصنا قالا غیر تمور و تمور سما و مورا تدور احل و تدور احلامهم اعقولهم امت امرهم احلامهم العقول وقالا نباس البر الرحیم الناتیف اوغل مورا روغرد من فتوٹت عزار قطعا الممریب المنون الموت وقالا غیر قاتل اتناسعون اتعاتون مرقیب والتقاسر اذي قالها حدثنا عبد الله بن يوسف قال عن محمد بن عبد الرحمن اللي نوفل عن اوروا عن زينب بنت ابي سرمدان عن مسمد قال الله وسلم اني اشتكي فقال اطوي من وراء الناس وانت راجبه ما شكاكن من سالس حمد فارد من جوز بیمار فقال اطوي من وراء الناس ثوابك ورسل حلل لهم دنن وقا تواب عید سوراف جائز دے بلا علاج ہم بل بیت صبح دے مرضی کا علاج ام بل بیت یقر مستور بدران جی کو سارا بدریان اسلام خان جی بلان کی تاثر خزے گی مہا بھارت نبی اسلام نے ہم خلیقو من غیر شئ ہم ہم الخالقون بلا اذن حق کامل سجدہ فدی کی ہم خلیقو من غیر شئ دینکار وجہ چ کافر انکار کی جو حکم د اللہ نہ ولی کہ ہم خلیقو دی فلا کن جی من غیر بغیر اس خالق نا یہ ندير فر خالق وچ خود بہ خود لا ولی ہم ہم الخالقون یا دینکار وجہ دا تے دی پر کلا پیدا کر کی دی لقد اللہ حق یا انکار و جزا دے ہم خلق السماوات <سؤال> و الارض دی کو پارم شریکین وچ انکار کیتے قبل کے حکم دا اللہ عزوجل اسوان المقدی فی دا کری تنا ایت وں اللہو کنون یکن کیت اللہ حکم بان فخرت بان ہم عندهم لذین ذل تقریبا ام ذکر شعر زجل ہم عندهم خزاں ربکا یاد دی انکار و جزا دا حدیث غزانی ادی مارکان دا یماری خاننگر دولی اللہ ا محمد المسئ تیرون یاد دঈদ دارو غگان دیو دی مقر چوی دی باغیمانی راتو جلوس جو بے محمد نے جو بجیر مکھے وئی قاد قلبی ایتیرا تے کہ کامل سجدے بیان تو قدرت دا اللہ نے او بے پہل حجۃ ال رسال اسلام شاگرد استاد قاد ایتیرا قلبی قریب چزما زرو اورسی نے کرا سن قاد ایتیرا تو حد زوری محمد صرف ادا کے منگ سا جی جگہ